خدبہ نمبر 38 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی جس میں شبے کی وجہ تصمیہ بیان کی گئی ہے اور لوگوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُبْحَةُ شُبْحَةً لِأَنَّهَا تُشْبِعُ الْحَقِّ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فم فی ہل یقین یقیناً شبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے مشابہ ہوتا ہے اس موقع پر اولیاء اللہ کے لیے یقین کی روشنی ہوتی ہے اور سمت ہدایت کی رہنمائی وہ ودليلهم العمى فما ينجو من الموت من خاف ولا يؤتى البقاء من أحض لیکن دشمنان خدا کی دعوت گمراہی اور رہنمائی بے بصیرتی ہوتی ہے یاد رکھو کہ موت سے ڈرنے والا موت سے بچ نہیں سکتا ہے اور بقا کا طلبگار بقائے دوام پا نہیں سکتا ہے